حضرت صاحب سراوی کے لیے خصوصاً حافظ صاحب کا انتظام کیا جاتا ہے اس سلسلے میں حافظ صاحب سے اجرت طے کرنا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے جیسا کلک ہے مسئلہ یہ م. ہے میرے بھائی کے احناف کے نزدیک تو اجرت طے نہ جائز نہیں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے پرہیز کرنا چاہیے اجرت طے کرنے سے بعد میں جو ان پڑھے اس کی خدمت کر دی جائے پہلے طے پہ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے پیسے دے اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نیت یہ کی جائے کہ وہ جو وقت ہمیں دے رہے ہیں اس وقت کے پیسے ہیں قرآن کے تو ہم دے نہیں سکتے واپسہ بھی کریں اور قوم بھی یہی نیت کرے کہ اگر آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو تراویوں میں لگنا ہے وہ کسی اور جگہ کام کرتے تو ان کو کچھ نہ کچھ ملتا تو اس وقت کا یہ صلا دے رہے ہیں ویسے تو نہ ہیں تو بہتر ہے علماء نے صرف اس لیے اجازت دی ہے کہ اگر اس کی اب اجازت نہ دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو چلو قرآن عفت کرنا ہی چھوڑ دیں کہ ملتا تو کچھ نہیں ہے تو کیا قرآن عفت کر کے بخنا ہے معاذ اللہ سفر اللہ کیونکہ توکل ہم میں نہیں رہا نا ہم اللہ ماشاء اللہ دین کا کام بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنا ذہن جو ہے وہ اٹکا ہوتا ہے دنیا کی طرف اللہ ہم سب کو خلوص وطا فرمائے اور دین کی خدمت جو ہے وہ صرف خلوص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے غلامیاں اور بدغمان جائیں اس سے اللہ بچائے ہماری قوم کو علماء سے علماء کو قوم سے یہ جو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے نا اس نے ہمیں بہت سارا نقصان پہنچا دیا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ پیسے کے بغیر کام ہی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جی ہم اتنا کچھ کرتے ہیں یہ جی ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں ہے یہ عجیب و غریب معاملات بن گئے ہیں اللہ کرے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں خالص دین کی خدمت کی توفیق تھا حقیقت یہ ہے کہ دین کی خدمت میں عزت بھی ہے سب کچھ رہا ہے اگر دین کی خدمت نہیں ہے آدمی پیسے کی خدر دین کی خدمت کرے گا پیسہ تو ملے گا نہیں دین بھی جاتا رہے گا دین کی خدمت کریں پیسہ تو اللہ جلام مجد کریم اور عزت جو ہے وہ اللہ جلام مسجد کریم کے ذمہ کرم پر ہے وہ دے گا جی اللہ کا بندہ